کتاب الزکات <تصفح> الزکات واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملک نصابا کاملا من کام تام وحال عليه اپحال علیہ الحول وليس علی صبی ولا مجنون ولا مقاتب زکاۃ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ فَلَا مالی عَلَيْهِ اچھا بھائی آج ہم زکات کے بارے میں پڑھیں گے بھائی زکات یاد رکھیے زکات کا معنی عربی زبان میں زیادتی اور پاک کرنے کے ہیں بھائی لغت میں زکات کسے کہتے ہیں زیادتی کو اور پاک کرنا پاک کرنا اصطلاحی تاریخی آپ کی زکات کا کتاب زکات جان لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ لکھی ہوئی کو مال مخصوص مخصوص مالک بنانا ہے مال مخصوص کا ایک شخص مخصوص کو میں زکوٰۃ و مخصوص مال بے وہ جو نکالنا پڑتا ہے جب مال نصاب کو پہنچتا ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس میں سے اڑھائی فیصد کے حساب سے کیا کیا جاتا ہے زکات دی جاتی ہے اور مال نکالا جاتا ہے اور مخصوص شخص یعنی فخرا کو فقیر کو دیا جاتا ہے وہ محتاج کو تو عربی زبان میں زکات کا کیا مانا ہے زیادتی اور <تصفح> پاک کرنے تو زکوات کی وجہ سے بھی مال بڑھتا ہے بھائی اللہ کے راستے میں مال دیا ہے تو اس سے مال بڑھے گا برکت ہوگی اس میں بھائی اور پاک کرنا زکات کی ادائیگی سے بھی مال پاک ہو جاتا ہے بھائی العاقل اذا مسلم نصابا کا ململ تام زکات واجب ہے ال <الخوری> کس پر ہے آزاد پر ہے بھائی غلام پر نہیں ہے المسلم اور وہ کیا ہو آزاد مسلمان ہونا چاہیے بھائی لہذا کافر مرتد وغیرہ پر نہیں ہے العاقلی عاقل ہو بھائی مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے بھائی تو جب کوئی شخص آزاد ہے مسلمان ہے عاقل بالغ ہے اذا ملک نصابا کاملا جب وہ مالک بن جائے کامل نصاب کا بھائی کامل نصاب کا بھائی نصاب کیا ہے بھائی یہ نصاب آپ نے پڑھا ہے سنا ہے بھائی کہ کم از کم کتنی چاندی ہو ساڑھے باون تولے چاندی ہو اور سونے کے نصاب کتنا ہے ساڑھے سات تولے سونا بھائی تو ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا ہو یا ان کے بقدر مال ہو روپے وغیرہ یا مالی تجارت ہو اور اس پر ایک سال پورا گزر جائے تو اس صورت میں اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے وہی زکوات تو ایزام مالا کا کاملہ جب یہ شخص کیا جائے خور مسلم بالے عقل جو ہے جب وہ مالک ہو کس کا مالک ہو نصاب کامل کا اور نصاب بتایا چاندی میں کتنا ہے ساڑھے باون اور سونے میں ساڑھے ساتھ تو لے اس نصاب کامل کا وہ مالک بن جائے ملک ان تام من بئی اور ملک مالک کس قسم کا بنے کس قسم کی ملک آئے اس کی تام ملک ہو پوری ملکیت ہو بئی یعنی ملک بھی ہو اور قبضہ بھی ہو بئی قبضہ بھی ہو لہذا اگر ملک پائی جائے قبضہ نہیں پایا جا رہا تو اس صورت میں اس میں زکات نہیں ہے بھائی مثلا مبیع خریدا پیجا ب قبول کرتے یہ شخص کیا بن جاتا ہے بھائی مبی... مشتری مبیے کا مالک بن جاتا ہے لیکن ابھی قبضہ نہیں تو اس کو نکال دیا بھائی ملکن تامن کی قید کی ذریعے اسے مبیائے کو قبل قبض جو مبیع ہے اسے نکال دیا دوسری صورت یہ تو کیا صورت بنائی ہم نے ملکیت ہے لیکن قبضہ نہیں دوسری صورت قبضہ ہو اور ملکیت نہ ہو مثلا بھائی غلام ہے غلام کے پاس مال ہوتا ہے لیکن قبضہ اس کا ہے لیکن مالک وہ نہیں ہے مالک کون ہے وہ غلام کا آقا مالک ہے بھائی اور اسی طرح جو مقروض ہے مقروض بھائی اس کے پاس بھی مال ہے لیکن مال تو ہے قبضہ تو ہے لیکن یہ مال تو یوں سمجھیں گے گویا مالک ہی نہیں ہے اس کا کیونکہ کس میں چلا جائے گا یہ مال تو قرضے کی ادائیگی میں اس پر قرضہ بھی اتنا ہے بھائی تو مل کے تام کی قید لگائی معلوم ہوا ملک بھی ہونی چاہیے اور قبضہ بھی ہونا چاہیے وحال علیہ الحول یہ شرط ہے مارا کہ اس پر حال الی ہل ہاؤلو اور اس پر ایک سال گزر جائے بھائی ایک سال گزر جائے وہ ہال علیہ ہل ہاؤلو اور اس نصاب پر ایک سال گزر جائے بھائی اس مال پر کیا ہو ایک سال گزر جائے بھائی یاد رکھیے سال کی ابتدا میں اور سال کے آخر میں نصاب ہونا چاہیے پورا درمیان میں اگر کچھ کم بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک شخص سال کے شروع میں نصاب کا مالک تھا درمیان سال میں مال کم ہو گیا نصاب سے کم ہوا لیکن آخر سال میں پھر مال بڑھ گیا اور نصاب سے زائد ہو گیا تو اب اول اور آخر کے اعتبار سے سال کے اول میں بھی اور سال کے آخر میں بھی نصاب پورا ہے تو یوں سمجھیں گے پورا سال اس پر گزرا ہے لہذا اب اس کو کیا کرنا پڑے گی زکا دینا پڑے گی آئی بات بھائی لیکن اگر سارا مال چلا جائے درمیان سال کے سال کے درمیان سارا مال ختم ہوا پھر اس کے بعد اور مال آیا تو اس صورت میں جب نیا مال آئے گا پھر وہاں سے سب کا مالک جب بن جائے گا پھر نیا سال وہاں سے شروع شمار شروع کر دیں گے بھائی سمجھ میں آیا اب پچھلا حساب ختم کیونکہ سارا مال ختم ہو گیا تھا تو اب اب آخر لاکر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اب پھر نئے سرے سے حساب شروع ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی گھر کے سامان میں زکات نہیں ہے گھر کا سامان جتنا بھی زیادہ ہو کروڑوں روپے کا کیوں نہ ہو اس پر زکات نہیں ہے زکات یاد رکھیے صرف سونے چاندی کرنسی جو ہوگی روپیہ پیسہ وہ اور مال تجارت ان میں آئے گا بھائی ان میں آئے گی زکات بھائی کن کن چیزوں میں سونا چاندی روپیہ پیسہ کرنسی جو ہے اور مالے تجارت گھر کے سامان میں نہیں ہے بھائی گھر کے سامان گھر کے سامان میں نہیں میں نے بتایا جتنا بھی ہو جتنا بھی ایک آدمی ہے اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے تھوڑا سا سونا ہے کچھ روپے ہیں کچھ مال تجارت ہے بھائی تو یاد رکھیے ان ساروں کو آپس میں ملائیں گے بھائی اور اس سارے کی قیمت اگر ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے تک پہنچ جائے جس تک بھی پہلے پہنچ جائے بس کیوں سمجھیں گے کہ اس کے پاس نصاب پورا ہے لہذا اب زکات دینا پڑے گی بھائی زکات چالیسواں حصہ زکات کے طور پر ادا کرے گا یعنی اڑھائی فیصد اڑھائی فیصد چالیس میں سے ایک روپیہ یا سو میں سے اڑھائی روپئے اڑھائی روپئے یہ اس کو زکات دینا پڑے گی تو یہ ضروری نہیں چاندی الگ ساڑھے باون تولے ہو تو اس میں زکات آئے گی سونا الگ ساڑھے سات تولے ہو تو پھر زکات آئے گی نہیں اگر صرف چاندی ہے پھر تو ساڑھے باون تولے سے پہلے اس میں زکات نہیں صرف چاندی ہے کرنسی ایک پیسہ نہیں اس کے پاس ایک روپیہ نہیں ہے بھائی مالی تجارت ذرا سا بھی نہیں ہے صرف چاندی ہے اور سونا بھی نہیں کرنسی بھی نہیں مال تجارت بھی نہیں اب چاندی ہے صرف تو چاندی کا نصاب تو کتنا ہے ساڑھے باون تو ساڑھے باون چاندی ہو جائے گی تو یہ اب نصاب پورا ہوا اب زکات آئے گی اس سے کم ہو تو زکات نہیں ہو اگر صرف سونا ہے نہ اس کے پاس چاندی کا کوئی ذرہ ہے نہ اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہے نہ اس کے پاس مال تجارت ہے صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب دیکھیں گے وہ کتنا ہے ساڑھے سات تولے تو ساڑھے سات تولے میں زکات آئے گی بھائی لیکن اگر دو چیزیں ہوئی سونا اور چاندی تین ہوئی سونا چاندی اور کرنسی یا چاروں ہوئی سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت تو پھر ساروں کو ملا کر ان کی قیمت لگائی جائے گی بھائی دو ہوں تو دونوں کی قیمت لگا لیں گے تین ہے تو تینوں کی قیمت لگا لیں گے اور سارے پیسے ملا کر دیکھیں گے ساڑھے باون چاندی یا ساڑھے سات تو لے سونے تک کس کی قیمت پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی بھائی تو جس تک قیمت پہنچے گی جسا پورا ہو جائے گا اور پھر وہ اس میں سے زکات ادا کرے گا اور یاد رکھیے یہ بھی اہم قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی آپ کام کرتے ہیں اور آپ نے آٹھ دس گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کرائے پر دیتے ہیں لوگوں کو کرائے پر گاڑیاں دیتے ہیں تو یاد رکھیے وہ چیزیں جو کرائے پر دینے کے لیے رکھی ہیں ان میں زکوت نہیں ہے بھائی وہ مالی تجارت نہیں بھائی وہ گاڑیاں خریدو فروخت کے لیے یا صرف کرایہ پر دینے کے کرایہ پر تو یہ مال تجارت میں نہیں تو جو چیز کرائے پر دینے کے لیے ہو جتنا بھی سامان ہو اس کے اندر زکات نہیں ہے زکوت نہیں ہے ہاں اگر آپ کا شوروم ہے آپ نے گاڑیاں بیچنے کے لیے بھائی خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو اب جتنی گاڑیاں ہیں وہ سارا کیا ہے مال تجارت ہے اس کے اندر زکوت آئے گی اور چالیسواں حصہ دینا پڑے گا بھائی چالیسواں حصہ اسی طرح یاد رکھیے آپ نے ایک سامان خریدا اور وہ سامان گھر کے لیے خریدا ہے یا آپ کی شادی ہونے لگی ہمارا نا آپ نے خوب سامان اکٹھا کر لیا بھائی شادی کے لیے اکٹھا کیا اور پھر ارادہ بعد نے بنا کہ اس کو تجارت میں کیوں نہ لگا دوں اس کو بیچ دیتا ہوں تو یاد رکھیے یہ اب بھی مالی تجارت نہیں ہے کیونکہ اس کو آپ نے کس نیت سے خریدا تھا اپنے استعمال کے لیے گھر کے لیے خریدا تھا تو یہ مالی تجارت نہیں بھائی مال تجارت وہ ہے جسے خریدا ہی کس نیت سے گیا ہو تجارت, تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو وہ مال تجارت ہے اور یہ چیزیں تو آپ نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدی تھیں خریدی اپنے استعمال کے لیے تھیں بعد میں ان کی تجارت کا ارادہ بن گیا کہ ان کو بیچ دیتے ہیں تو اب بھی یہ مال تجارت نہیں لہذا ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے بھائی تو بھائی قرض مثلا آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو اب آپ کے پاس جو مال ہے وہ نصاب سے زائد ہے اس پر زکات آتی ہے مثلا ساڑھے باون تولے چاندی سے اس کی قیمت زیادہ ہے تو اس پر زکات آئے گی مولانا لیکن اگر آپ پر قرض اتنا ہے کہ وہ قرض اگر اس میں سے نکال دیں تو نصاب کے بقدر مال نہیں بچتا تو اب آپ پر زکات مثلا آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں لیکن آپ پر قرضہ کتنا ہے چار لاکھ پچانوے ہزار مثلا قرضہ ہے آپ پر تو چار پانچ لاکھ آپ کے پاس مال ہے اور قرضہ کتنا ہے چار لاکھ پچانوے ہزار یہ قرضہ اگر ادا کر دیا جائے تو کتنا مال بچے گا آپ پر صرف پانچ ہزار اور پانچ ہزار سے تو نصاب پورا نہیں ہوتا تو لہذا اب آپ پر زکوات نہیں ہے بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا یہ تو تھا جو آپ پر قرضہ ہے جس نے زکاتی دینی ہے اس پر قرضہ ہے اگر اس نے کسی سے قرضہ وصول کرنا ہے بھائی تو اس قرضے پر بھی زکات آئے گی بھائی اس قرضے پر بھی زکات آئے گی مثلا آپ کے پاس صرف پانچ ہزار روپے ہیں پانچ ہزار نشا پورا نہیں لیکن آپ نے لوگوں سے پانچ لاکھ روپے وصول کرنے ہیں تو اس پانچ لاکھ کی زکات دینا پڑے گی پانچ لاکھ کی بھی اب اگر اب اس کی یہ صورت ہے کہ جتنا مال وہ جو قرضے میں سے وصولی ہوتی جائے تو جب نصاب کے بقدر وصولی ہو جایا کرے اس میں سے کیا کر دیا کریں زکات ادا کر دیا کریں جب سال گزر چکا ہے سال کیا ہے تو اس میں سے اس کے بقدر زکات ادا کر دیا کریں ایک صورت یہ ہے اور جتنے سال گزریں گے گزشتہ سالوں کی بھی ساری زکات دینا پڑے گی بھائی ایک قرضہ ایسا تھا جو آپ کو پانچ سال بعد وصول ہوا ایک آدمی نے آپ کے پانچ لاکھ روپئے دینے تھے اور یہ پیسے اس نے کتنے عرصے بعد دیے پانچ سال بعد دیے تو پانچ سال کی زکات دینا پڑے گی آپ کو وہ کیسے حساب لگائیں گے مسلم حساب لگایا تو پانچ لاکھ میں فرض کرو وہ حساب تو لمبا کام ہے ویسے فرض کر لو پانچ لاکھ میں اچھا پانچ لاکھ میں تو ہو جائے گا حساب ایک لاکھ میں کتنے بن گئے ڈھائی ہزار اور پانچ لاکھ میں ساڑھے بارہ ہزار ساڑھے ساڑھے بارہ ہزار زکات آپ پر آ گئی یہ پہلے ایک سال کی ہے تو اس میں سے ایک ساڑھے بارہ ہزار نکال دی ایک طرف کر دیے باقی کتنے رہ گئے چار لاکھ ساڑھے ستاسی ہزار بھائی آپ پھر اس میں سے ایک سال کا حساب لگا لو کتنی اڑھائی فیصد نکال لو بھائی وہ اب ساڑھے بارہ ہزار سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا تھوڑا معمولی سا وہ بھی نکال لیے اس طرح ہر ایک سال کی زکات نکالتے جائیں گے پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں جو جو آپ نکالتے جا رہے ہیں بھائی تو وہ سارے کی کیا کر دے زکات سورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی تو پانچ سال کی زکات نکال لیں گے اس طرح بھائی وہ ادا کرنا پڑے گا سمجھ میں یار میں نے سورت ذکر کر دی بھائی ایک سورت تو یہ ہے ایک صورت تو یہ ہے ابھی وہ آپ کو مال ملا نہیں ہے اس نے پانچ لاکھ دینے ہیں آپ یہیں سے کیا کر دیتے ہیں سال پورا ہو چکا ہے تو آپ جو آپ کے پاس مال موجود ہے اسی میں اس کا بھی حساب کر کے زکات دے دیتے ہیں پھر تو زکات ہو گئی ٹھیک ہے ادا ہو گئی دوسری صورت کیا ہے کہ جتنا جتنا وصول ہوتا جا رہا ہے جب بھی وہ نصاب تک پہنچے اسی کے بقدر اس میں سے کیا کر کریں زکات ادا کر پچاس ہزار موصول ہو گئے سال گزر چکا تھا اب اس پچاس ہزار میں سے حساب لگا کر دے دو گئی زکات یہ تیسری صورت یہ ہے کہ پیسہ آپ کو عرصے کے بعد ملتا ہے تو اکٹھا ملتا ہے سارا تو اب گزشتہ جتنے سالوں تک وہ رکا ہوا تھا اس میں سے زکوت ادا نہیں ہوئی تھی وہ زکات اب کیا کر دیں ادا کر دیں ادا کر دیں اور زکوٰۃ جلدی ادا کرنی چاہیے یاد رکھو بھائی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تو یہ انسان کے ذمے رہ جاتا ہے ذمے رہ, رہ جاتی ہے زکوات تو جتنی جلدی ہو سکے ہاں تاخیر کرے گا زکات کی ادائیگی میں تو گناگار ہوگا گناہ گار ہوگا لیکن سر سے ٹلے گی نہیں یہ زکوٰۃ آپ پر ہے زندگی میں جس وقت انسان دے گا ادا ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی آپ ایک شخص پر آج زکات واجب ہوئی ہے وہ ادا نہیں کرتا بھائی ادا نہیں کرتا موخر کرتا رہتا ہے تو گناگار ہوتا جا رہا ہے بھائی بیس سال بعد جا کے اب وہ, وہ زکوت ادا کرتا ہے تو بیس سال بعد بھی زکوت ادا ہو جائے گی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی اور یہ بھی یاد رکھیے زکات کی ادائیگی کے وقت زکوات کی نیت کرنا ضروری ہے زکوت کی ادائیگی کے وقت کیا کرنا بھائی آپ فقیر کو پیسے دینے لگے ہیں وہ زکوات کے تو دل میں نیت ہونی چاہیے یہ میں کس چیز کا مال دے رہا ہوں زکوات کا مال دے رہا ہوں تو ادائیگی کے وقت نیت ضروری اگر ادائیگی کے وقت نیت نہیں کی تو جس وقت مال سے نکالی تھی زکات اس وقت نیت ضروری تھی مثلا دیکھو بھائی آپ نے حساب لگایا اپنے مال میں سے اور زکات کی نیت سے اس میں سے پیسے نکال لیے یہ زکات کے پیسے ہو گئے نکال کر آپ نے الگ رکھ دیے اب بھائی وہ پیسے اٹھائے اور ادائیگی کے وقت خیال ہی نہیں کیا بھائی زکوات کی نیت ہی نہیں دل میں بس بس پیسے دے دیے کسی محتاج کو تو زکوٰۃ ادا ہو گئی کیوں کیونکہ یہ مال جب آپ نے علیحدہ کیا تھا کس نیت سے علیحدہ کیا تھا زکوات کی نیت سے تو اب ادائیگی کے وقت نیت نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں بھائی تو معلوم ہوا زکوٰۃ کی نیت ادائیگی کے وقت ضروری ہے یا یا مال ز... آ... کو سے زکوٰۃ کو الگ کرتے وقت اس زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے بھائی ضروری اور فقیر اور محتاج کو دیتے ہوئے زکوات کہنا ضروری نہیں بھائی کہ زکات کا مال تمہیں میں دے رہا ہوں بھائی زکات کا مال ہاں ویسے دے دیں بھائی یہ رکھو یہ آپ میری طرف سے پیسے آپ رکھ لیں ویسے دے دیں بھائی سمجھ بلکہ زکات کے نام سے دو گے کسی کو تو وہ, وہ تو معزز آدمی ہے کوئی ش... مسئلہ معزز آدمی ہے اور آ... البتہ بیچارے کے بعد مال ختم ہے اب آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں زکات کے مال سے تو کہیں یہ نہ وہ برا محسوس کرے تو آپ یہ ویسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی دے دینا چاہیے بھئی ویسے ہاں دل میں آپ کی نیت ہو یا مال علیحدہ کرتے ہو تو آپ کی نیت بلکہ کسی کو زکات وہی زکت دی اور یہ کہا لو بھائی میری طرف سے آپ یہ انعام رکھیں آپ نے یہ کام کیا بڑا اچھا کام کیا یہ لو بھائی یہ میری طرف سے انعام رکھو بھائی یہ بھی درست ہے یہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بھائی تو جو بھی کہہ کر دیں گے البتہ بس دل میں نیت ہونی چاہیے زکات کی مسائل سمجھ میں آ گئے بھائی کہتے ہیں ولّہ صلاحیوں اور نہیں ہے بچے پر اور نہ مجنون پر اور نہ مقاتب پر زکات مقاتب کسے کہتے ہیں بھائی جس کے ساتھ آقا نے آقد کتابت کیا ہے آقد کتابت کسے کہتے ہیں کہ آقا نے مثلا کہا اتنے عرصے میں اتنا مال لےاؤ تو تم آزاد ہو تو ان دونوں کے درمیان جو آقد ہوا یہ عقد کی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تو یہ اور یہ غلام اب مقاصب بن گیا اور میں نے بتلایا تھا یہ اب آزاد آدمی کی طرح ہے آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا تجارت کاروبار کرے گا ملازمت کرے جو بھی کرے گا پیسے کما کر لائے گا اور آقا کو دے گا وہ من عَلَيْهِ آلئی ہی بِمَالِهِ فَلَا بیمال ہی اور وہ شخص جس کے اوپر دین, دین تھا ایسا دین محیط جو احاطہ کرنے والا ہے بمالی ہی اس شخص کے مال کا جس شخص پر ایسا دین ہے جس نے اس کے مال کا احاطہ کیا ہوا ہے فلا زکوات آلیہ ہی تو اس شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے بھائی میں نے بتلا دیا ابھی بھائی وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے میں نے کہا کسی پر اگر اتنا قرض ہو کہ قرض کی ادائیگی سے کی ادائیگی اگر فرض کرو اگر قرض ادا کریں تو اتنا مال بچتا ہی نہیں جو نصاب کو پہنچتا ہو تو اس صورت میں شخص پر زکوٰۃ جیسے وہ مثال میں نے ذکر کی کہ ایک شخص کے اوپر 5 ایک شخص کے پاس پانچ لاکھ روپے مال ہے بھائی پانچ لاکھ اور اس پر قرضہ چار لاکھ پچانوے ہزار ہے اب وہ چار لاکھ پچانوے ہزار اگر فرض کرو ادا کریں گے تو اس کے پاس کتنا بچے گا پانچ تو اب تو نصاب پورا ہی نہیں ہوتا قرض کی ادائیگی کے بعد تو اس شخص پر زکات نہیں ہے بھائی سمجھیں گے اس کے پاس صرف پانچ ہزار روپے ہیں بھائی سمجھے تو اس کو دین محیط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دین محیط بھائی کہ جس نے احاطہ کر لیا اس کے سارے مال کا اور اس اتنا بھی مال نہیں بچتا کہ نصاب کو پہنچے بھائی تو اس پر فلا زکاة علیہی اس پر زکات نہیں ہے وہ مَالُهُ معلوم مِنَ الدَّيْنِ زکل فاضی إِذَا بَلَغَ نصاب اور اگر اس کا مال زیادہ ہے دین سے ایک آدمیہ اس کے پاس مثلاً دس لاکھ روپے ہیں قرضہ اس پر پانچ لاکھ روپے ہے بھائی پانچ لاکھ روپے تو اب دس لاکھ میں سے وہ قرضہ کم کر دیں بھائی کتنا رہ گیا مال قرضہ ادا کر دے گا بھائی تو پانچ لاکھ باقی بچیں گے اس کے بعد تو زکوت اس پر کتنے مال کی واجب ہوئی صرف پانچ لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوگی یہی بات کریں بھائی انکان معلوم اکثر امین دینی اور اگر اس شب کا مال زکات دین سے زیادہ تھا زکل فاضلہ تو وہ زکات دے گا زائد مال کی بلغ بلا جب وہ نصاب کو پہنچتا ہو اگر نصاب کو نہیں پہنچتا زائد مال تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ولی صفی دور سکنا و سیابل بدنی و اساتل منزل و دوابل رقوبی و عبید اور نہیں ہے دور جما ہے دار کی سکنا رہائش رہ, رہنے کے گھروں میں رہائش کے گھروں میں رہائش کے گھروں میں زکات نہیں ہے بھائی وہ سیا بل بدنی اور بدن کے کپڑے یہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں جتنے بھی لباس ہوں بھائی سو لباس ہی کیوں نہ ہو آپ کے پاس ان کے اندر بھی زکات نہیں رہنے کے گھروں میں بھی زکات نہیں آپ نے سو گھر بنائے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر بھائی, ان کے اندر بھی زکاعت? نہیں وہ اسات منزلی گھر کے سامان کے اندر بھی زکات نہیں ہے اگرچہ وہ مال کروڑوں تک ہی کیوں نہ پہنچتا ہو وہ استعمال کا سامان ہے بھائی اس میں زکات نہیں وہ دبا بھی بھی سواری کے جانوروں کے اندر بھی زکوات نہیں <coughs> لہذا آپ نے بھائی سو گھوڑے رکھے ہوئے سواری کے لیے ان کے اندر بھی زکات نہیں سو گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اپنے استعمال کے لیے ان کے اندر بھی زکات نہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب وسیع نصیب فرمائے الخدمتی وہ جمع ہے عبد کی اور خدمت کے غلاموں کے اندر بھی زکوات نہیں ہے ایک آدمی ہے اس کے ہزاروں غلام ہے اتنا مالدار ہے لیکن یہ غلام تجارت کے لیے اس نے نہیں رکھے ہوئے بلکہ کس لیے ہیں خدمت کے لیے ہیں تو ان میں زکوات نہیں ہے وہ صلاح اور استعمال کے اسلحے کے اندر بھی زکوۃ نہیں ہے بھائی ومال زکاتن اور نہیں ہے استعمال کے اسلحے کے اندر زکات ولا اس زکات اللہ اور جائز نیت زکات کو ادا کرنا مگر نیت کے ساتھ زکات میں کیا ضروری ہے نیت لیکن نیت جیت جیت کاب کہتے ہیں بنی مقار ایسی نیت جو ملی ہوئی ہو ادا کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو کیا مانا یعنی جب مال کی ادائیگی کر رہے ہیں فقیر کو جب مال دے رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ملی ہونی چاہیے نیت اس وقت نیت ہونی چاہیے میں نے بتلایا تھا یعنی بھائی نیت کس وقت ضروری ہے ادائیگی کے وقت نیت کر لے یا جب مال کو الگ کر رہا تھا تو اس وقت نیت کر لے بھائی وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے زکات کی ادائیگی مگر یہ کہ ایسی نیت کے ساتھ وہ جو ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ جب دے رہا ہے پیسے فقیر کو اس وقت نیت ہے بھائی اور مقارن تین لازلم اقدار یا ایسی نیت ہے جو ملی ہوئی ہے عزل کا معنی جدا کا الگ کرنا لحاظ مقدار الباج واجب مقدار کے جدا کرنے کے ساتھ واجب مال کے جدا کرنے کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہے دیکھو بھائی ایک آدمی ہے اس کے پاس دس لاکھ روپے کا مال ہے سارا بھائی سونا چاندی وغیرہ کرنسی اور سامان تجارت ملا کر کتنا بنتا ہے دس لاکھ روپے بنتے ہیں آپ اس نے کیا کیا حساب لگایا بیٹھا اور آہ, کتنی زکات بنی اس پر پانچ لاکھ میں کتنی بنائی تھی باند... ساڑھے بارہ ہزار تو دس لاکھ میں کتنی ہو گئی پچیس <خی crosstalk> <خی> ہزار روپے اس نے نکال لیے اور یہ نکالتے وقت علیحدہ کرتے وقت اس نے نیت کی بھائی زکات کی کس نیت سے میں علیحدہ کر رہا ہوں تو یہ نیت کافی ہے بھائی تو یہی بات کر رہے ہیں مقارنتی یا ایسی نیت ہو جو ملی ہوئی ہو لہٰذی مقدار واجبی اس واجب مقدار کے الگ کرتے وقت بھائی یعنی اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی پچیس ہزار تو یہ واجب مقدار یعنی جو پچیس ہزار ہے اس کے جدا کرنے کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو ملی نیت ملی جو اچھا بھئی کیا بیان کیا صاحب کتاب نے نیت کب ہو ضروری ہے ادائیگی کے وقت یا مال زکوت کو مال سے علیحدہ کرتے olla. وقت نیت ضروری ہے بھائی ایک اور باریک بات آپ کو بتلاؤں بھائی ایک آدمی نے مال علیحدہ کرتے وقت بھی نیت نہیں کی مال علیحدہ کرتے وقت بھی yes. نیت、, نیت نہیں کی اور ادائیگی کے وقت بھی نیت نہیں کی اور فقیر کو دے دیے پیسے بھائی یوں کہ آدمی نے فقیر کو ویسے پانچ ہزار دے دیے پکڑ کر زکات کی کوئی نیت نہیں ہے علیحدہ تو اس نے کیے ہی نہیں تھے جیب میں ویسی پڑے تھے اس نے پانچ ہزار نکالے اور فقیر کو دے دیجیے بھائی تو نہ ادائیگی کے وقت زکات کی نیت ہے اور نہ علیحدہ کرتے وقت زکات کی نیت لیکن ابھی بھی کی نیت کر سکتا ہے جب تک فقیر کے پاس وہ آپ کے پیسے موجود ہیں ابھی آپ نے دے دیے وہ ابھی نکل رہا تھا آپ کو خیال آیا بھائی میں نے پیسے تو اتنے دے دیے کیوں نہ میں اس میں کیا نیت کر لوں زکات کی نیت کر لوں تو جب تک اس کے پاس وہ پیسے موجود ہیں آپ हैं کی نیت کر لیتے ہیں تو زکوت ادا ہو جائے گی لیکن اگر وہ آپ کے دیے ہوئے پیسے خرچ کر چکا ہے پھر زکوات کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آیا دیکھو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے آپ کے سامنے آ کر اپنی حاجت بیان کی میں بڑا غریب ہوں مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے یہ آپ کو اس پر ترس آیا آپ کے پاس جیب میں پانچ ہزار روپے تھے آپ نے وہ جیب سے پیسے نکالے اس کو دے دیے ویسے ہی دے دیے بطور مدد کے زکات کی کوئی نیت کی آپ نے نہیں کی تو بغیر نیت کے دے دیے تو ابھی بھی زکات کی نیت کر سکتے ہیں بشرطے کے اس نے یہ آپ کے دیے ہوئے نوٹ اور پیسے ابھی خرچ نہ کیے ہوں جب خرچ کر لیا ہوں پھر نیت صحیح نہیں ہے خرچ سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیتے ہیں تو زکات زکات ادا ہو جائے گی وَمَن تَصَدَّقَ وَلَا من تصد ابھی جمی عَنْهُ اور جس نے صدقہ کر دیا اپنے سارے مال کو اور نیت نہیں کی زکوات کی تساخت ہو جائے گا اس کا فرض اس سے اس کا فرض اس سے کیا ہو جائے گا ماتنی ماتنی. جی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی کے پاس پانچ لاکھ روپے تھے اور ان پانچ لاکھ پر زکات سال گزر چکا ہے اس پر زکات واجب ہو گئی ہے سال سے پہلے تو زکات نہیں واجب ہوتی سال گزر چکا ہے تو اب اس پر کیا واجب ہو چکے <سلام> اب اس پر ضروری ہے کہ اس میں سے پیسے حساب لگائے اور زکات فکارا کو دے گئی اس نے کیا, کیا کیا سارا ہی مال کیا فقیروں کو دے دیا گئی تو اس صورت کے اندر وہ جو فرض تھا اس سے ساخت ہو گیا فرض کیا ہوا بھئی مال دیتے ہوئے بھی اس نے نیت نہیں کی بس ویسے محتاجوں غریبوں میں اس نے اپنا سارا مال تقسیم کر دیا ختم کر دیا بالکل تو اب مال ہی نہیں رہا اور زکات تو واجب تھی کس کی وجہ سے مال کی وجہ سے جب مال بالکل ختم ہو گیا تو وہ زکوات بھی ساخت ہو جائے گی جب یہ صدقہ کرے ہوئے صدفہ کرے بابو زکات ال یہ باب ہے بھائی اونٹوں کی زکات کے بیان میں کیا ترکیب کریں گے بھائی کیا ترکیب کریں گے اس کی حاضا بابو زکاتل ایبل یہ دوسری ترکیب بابو زکاتل ایبل ہاضا تیسری ترکیب اور باب زکاتل ایبل بل اونٹ کو کہتے ہیں بھائی اونٹ یاد رکھیں کے اونٹ آجیب جانور ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں بھائی بڑی خصوصیات بڑی خصوصیات عرب کے ہاں یہ سب سے قیمتی مال شمار ہوتا تھا بھائی ان کا گزارا ہی ان اونٹوں کے ساتھ تھا تو سینکڑوں سینکڑوں اونٹ ہوتے تھے ایک ایک آدمی کے پاس ہزاروں اونٹ بھائی جتنا مالدار ہوتا اتنے اونٹ زیادہ ہوتے اس کے پاس تو اس جانور کی بڑی خصوصیات ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں مثلاً ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ بڑا ہی فرما بردار ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے بچے کو دو سال کے بچے کو بھی اگر آپ اس کے مہار پکڑا دیں گے وہ اس کو لے کر چلے گا یہ بڑے اطمینان سے فرما برداری سے اس کے پیچھے چلے گا جدھر بھی وہ لے کر جائے گئے بڑا فرمابردار جانور دوسری خصوصیت ایک یہ خصوصیت ہے اس کی کہ یہ نو نو دس دس دن تک پانی پیے بغیر زندہ رہتا ہے بھائی اور اب اس کو کئی کئی دن بعد پانی پلاتے تھے پانی ملتا ہی نہیں تھا بھائی تو یہ ان کے سفر میں بہترین کام آتا تھا کئی دن تک اس کو پانی پلانے کی ضرورت ہی نہیں اور وہ تو صحرائی علاقہ ہے وہاں تو پانی ملتا ہی نہیں تھا بھئی تو اس کی وجہ سے ان کے لیے سفر ممکن ہوتے تھے بھئی ورنہ بہت مشکل پیش آتی بھئی تو نو نو دس دس دن, دن تک بھئی پانی نہیں پلاتے تھے اس کے دسویں دن, دن، نویں دن, دن پانی پلاتے تھے اس کی ایک اور عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس پر اس کو بٹھا کر اس پر سامان لاد دیا جاتا ہے اور یہ سامان کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کوئی جانور ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں اس کو کھڑا کر کے اس پہ سامان بوجھ لا دیں گے اس پر بٹھا کر اگر بوجھ لاد دیا وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا پھر بھائی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں گھوڑے پر بوجھ لاد دیں اور اس کو بٹھا دیں بھائی وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور اونٹ پر جتنا بھی بوجھ لاد دیں بٹھا کر اسے بٹھا کر ہی بوجھ لاتے ہیں وہ اس کو آرام سے لے کر کھڑا ہو جائے گا وجہ اس کی لمبی گردن ہے بھائی اس لمبی گردن کے زور پر وہ کیا کر لیتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے سامان کو اٹھا لیتا ہے تو یہ عجیب خصوصیت ہے اس جانور اور آرب اس کو خشکی کا جہاز کہتے تھے بھائی خشکی کا جہاز بھائی اونٹ کے اوپر وہ ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا لیتے کپڑوں وغیرہ کا اور اس کے اندر پورا چھوٹا سا کمرہ ہوتا اور اس کے اندر بیٹھے رہتے مزے سے اور اونٹ سفر کرتا رہتا چلتا بھئی. اس کی ایک اور خصوصیت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ سہیل ایک ستارہ ہے بھائی سہیل ستارے کی طرف یہ نہیں دیکھتا بھائی سا یہ, یہ سال کے چند ہفتے سال میں دکھائی دیتا ہے سہیل ستارہ اور جنوب کی طرف ہوتا ہے آسمان پر وہ اونٹ اس کی طرف نہیں دیکھتا بھائی کوئی زور بھی لگا لے اس اونٹ اس کی طرف نہیں دیکھتا اگر سہیل ستارے پر اس کی نظر پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ شدید بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے بھائی اس کی طرف نہیں دیکھتا سہیل ستارے کی تو بڑی خصوصیات ہیں بھائی یہ تو میں نے چند ایک ذکر کی علماء نے بہت سی خصوصیات اس کی ذکر کی ہیں تو جیسے اس کی اپنی خصوصیات ہیں اسی طرح اس کے نام کی بھی بڑی خصوصیات ہیں بھائی اس کے نام بھی عجیب ہیں بھائی اس کے دو نام مشہور ہیں بھائی ایک ایبل ایک جمل ابل کا لفظ عربی میں بے مثال لفظ ہے بھائی امام سیبو فرماتے ہیں ایبل بروزن فعل ہے کیا وزن ہے کا فعل اور پورے کلام عرب میں اس وزن پر اور کوئی لفظ نہیں آیا تو عجیب لفظ ہے یہ فعل وزن پر ہے جس پر پورے کلام عرب میں اور کوئی لفظ نہیں آیا بعض علماء نے دو تین لفظ اور بعد میں بڑھائے لیکن یہ جواب کہتے ہیں دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اصل میں فعل نہیں تھے کوئی اور وزن تھا پھر فعل وزن بنا لیا گیا ان کا تو ہم سیب فرماتے ہیں فعل وزن پر پورے کلام عرب میں اور کوئی لفظ نہیں آیا اسی طرح اس کا دوسرا نام جمل ہے جمل جمل کا لفظ بھی بڑا بے مثال لفظ ہے بھائی عربی کے اندر عربی میں کبھی ایسا ہوتا ہے ایک لفظ کی جمع آتی ہے پھر اس جمع کی آگے جمع آتی ہے تو جمل کا جو لفظ ہے اس کی پے در پے چھ مرتبہ جمع آتی ہے بھائی اور پورے کلام عرب میں اس کی اور کوئی نظیر نہیں ہے بھائی <سؤال> ایک لفظ کی جمعائی پھر اس کی آگے جمع کی جمعائی پھر جمع کی جمع کی جمعائی تو پھر اس سے آگے یہاں تک چھ تک سلسلہ جاتا ہے بھائی سمجھ میں مسن لکھ لیجئے بھائی جمعے میں لکھوا دیتا ہوں یہ بڑا بڑی ادبی نقطہ ہے بھائی جمل کی جمع آتی ہے اجمول جمل کی جمع آتی ہے اجمل اجمل کی جمع ہے اجمال اجمال اجمال کی جمع ہے جامل اجمال کی جمع ہے جامل جامل کی جمع ہے جیمال جامل کی جمع ہے جیمال جیمال کی جمع ہے جمالتن جمالتن اور جمالت کی جمع ہے جمالات اور جمالت کی جمع ہے جمالات تو کیا کتنی جمعیں ہو گئی دیکھو بھائی چھ جمعیں ہو گئی جمل کی کیا جمعی اجمل اجمل کی جمع اجمال کی جمع جامل جامل کی جمع جمال جمال کی جمع جمالت اور جمالتن کی جمع جمالات جیسے کہ امام سیوتی نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب مظہر اللغات کے اندر بھائی یہ بھی ہے بھائی تو اس کے نام کی بھی خصوصیات ہیں اونٹ کے نام کی بھی خصوصیات ہیں اور اس کی اپنی بھی خصوصیات ہیں بھائی اچھا یہ آگے باب شروع ہو رہا ہے اونٹ کی زکات کا باب ہے بھائی یاد رکھیے یہ آگے اونٹ کی زکات کا بیان ہوگا اس کے بعد آگے گائے بھینس وغیرہ کی زکات کا بیان ہوگا اس سے اگلا باب ہے بھیڑ بکری کی زکات کا بیان اور اس کے بعد گھوڑوں کی زکات کا بیان بھائی انہی جانوروں میں زکات ہے بھائی اور جانوروں میں زکات میں زکات نہیں ہے بھائی ہاں اگر وہ دوسرے جانور تجارت کی غرض سے رکھے ہوں تو پھر ان میں تجارتی مال ہونے کے اعتبار سے زکات آئے گی تو اونٹوں کے اندر گائے بھینس کے اندر بھیڑ بکری کے اندر زکات آئے گی ان yeah, yeah. میں زکات آئے گی سال کے گزرنے پر وہ جب یہ نصاب کو پہنچیں لیکن اس کے ساتھ شرط ہے بھائی یہ پہلی سطر کے آخر میں آ رہا ہے سا تن بھائی مل گیا لگ سب کو سا ہونا ضروری ہے بھائی ان جانوروں کا سائما ہونا ضروری ہے بھائی سائما کسے کہتے ہیں یاد رکھیے سائما وہ جانور ہے وہ جانور ہے جو سال کا اکثر حصہ چر کر گزارے بھائی سال کا اکثر حصہ چر کر گزارے جو سال کا کیا کریں اکثر حصہ چار کر گزارے یعنی انہیں گھر پر نہ کھلایا جاتا اور چارہ لا کر تو لہذا اب آپ بتائیے بھائی ایک جانور ہے اس کو وہ مہینے باہر چرتا ہے اور چھ مہینے اس کو گھر پر چارہ لا کر کھلاتے ہیں تو یہ سائما ہے یا سائما نہیں بھائی سائمان نہیں کیونکہ کی نے کیا قید لگائی سال کا اکثر حصہ تو یہ تو اکثر حصہ نہیں بلکہ نصف چڑھتا ہے اور نصف گھر پر رہتا ہے تو سال کا اکثر حصہ باہر چڑھ کر گزارے وہ سائما ہے دوسری شرط سائما کے اندر یہ ہے کہ اس جانور کو دودھ کے لیے دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہو ان جانوروں کو دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہو یہ قید ضرور یاد رکھنا بھائی اور اگر دودھ یا نسل بڑھانے کے لیے نہیں رکھا دودھ یا نسل بڑھانے کے لیے نہیں رکھا بلکہ گوشت کھانے کے لیے یا سواری وغیرہ کے لیے رکھا ہے تو یہ سائما نہیں ہے تو یہ سائما نہیں ہے لکھ لیا بھائی تو بھائی زکات بھائی ان میں آئے گی اونٹ میں اور گائے بھینس بکری وغیرہ میں لیکن ان کا سائما ہونا ضروری سائما کسے کہتے ہیں جس میں کتنی شرطیں جاتا ہوں. تو اکثر حصہ باہت ہیں. اور دوسری شرط کیا ذکر کی کہ ان کو کس لیے رکھا گیا ہوئے دونوں سے حاصل کرنے کے لیے یا ان کی نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اگر ان کو گوشت کھانے کے لیے رکھا ہے کہ ان سے گوشت کھائیں گے بھئی ذبا کرتے کریں گے اور یا ان کو سواری کے لیے رکھا ہے تو پھر یہ سائما نہیں, نہیں ہے بھئی سائما نہیں ہے آگے بھئی اب ذرا کاپی پر ایک نقشہ بنائے اونٹوں کی زکات میں لکھوا دوں بھئی نقشے سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی بھائی جلدی جلدی لکھنا بھائی جلدی, جلدی لکھنا ایک صاف ورقے پر لکھنا ہے بھائی صاف ورقے پر بھائی ذرا کم از کم آدھا صفحہ یا پونا سفا تو ضرور لگے گا اچھا پہلے اونٹ کے بچوں کے نام یاد रखिए یاد रखिए اونٹ کے بچے کو عربی میں فصیل کہتے ہیں فصیل فواد کے ساتھ فصیل اونٹ کا بچہ کیا کہلاتا ہے فصیل. فصیل اور جب اس کا ایک سال پورا ہو جائے تو اب یہ بنت مخاص کہلائے گا بنت مخاض واد ہے آخر میں بینتے مخاز کہلائے گا جب منس ہو اگر مذکر ہے تو ابن مخاص کہلائے گا اگر مذکر ہو تو ابن مخاص کہلائے گا اور جب دو سال پورے ہو جائیں اور جب دو سال پورے ہو جائیں سمجھ رہے ہیں جب دو سال کیا ہو بھائی پورے ہو جائیں اب کون سا سال شروع ہو تیترا ہاں تو تیسرا سال جب چل رہا ہے اب یہ کہلائے گا بنت لبون یا ابن لبون اب یہ کہلائے گا بنتے لبون یا ابن لبون بنتے لبون یا ابن لبون اور جب تین سال پورے ہو گئے چوتھا سال چل رہا ہے چوتھا سال شروع ہے تو اب یہ تن خاتون خا کاف دو نقطوں والا اور بولتا بھائی خاتون لکھ لیا بھائی ہا کاف دو نقطوں والا اور بولتا ہک خاتون یا خق کہلائے گا قاتون یا خق کہلائے گا اور جب چار سال پورے ہو جائیں پانچواں سال شروع ہو جائیں تو اب یہ جزا آتون زال کے ساتھ ہے جین زال ہائن گولتا جین زال ہائن گولتا اب یہ جزا کہلائے گا یا جزا جزا آتون یا جزا کہ لکھ لیا نام بھائی تو اونٹ کا بچہ عربی میں کیا کہلاتا ہے فیل کہلاتا ہے اور جب ایک سال پورا ہو جائے یعنی دوسرے سال والا ہو تو اب یہ کیا کہلاتا ہے مخاض مخاز میم پر فتحہ پڑنا مخاص یہ محنت ہو سال شروع ہو جائے, کہلاتا मुद... تو مزکر ہو تو اگر پانچواں سال جب شروع ہو جائے تو اب کیا کہلاتا ہے منت ہو تو جزاۃن اور مذکر ہو تو جزا کہلاتا ہے اب یوں کیجئے لکھیے بھائی درمیان میں صفحے کے زکات البل نیچے ایک نقشہ بنانا ہے بھائی اس کے نیچے زکات البل اب نیچے تین نقشے بنائے تین تین کھانے بنا لیں بھائی سفے کے اوپر سے نیچے کی طرف لائنیں کھینچنی ہیں اور تین خانے کل بن جائیں بھائی سفے کے تین خانے بنا لو بھائی کھلے کھلے ہوں ذرا بھائی دو لائنے کھینچو گے تو تین خانے پورے ہو جائیں گے بھائی بنا لیے خانے بھائی اب پہلے خانے میں لکھنا ہے بھائی لیکن ایک سطر اچھا پہلے خانے کو یوں کریں بلکہ پہلے خانے کو چھوڑ دیں پہلی سطر خالی دوسرے خانے میں اس کے سامنے لکھیں ایک سو بیس سے زائد بھائی دوسرے خانے میں وہ پہلی سطر میں لکھے دوسرے خانے میں پہلی سطر میں لکھے ایک سو بیس سے زائد ایک سو بیس سے زائد جلدی لکھو بھائی کیا ہے اس, اس میں کیا مشکل ہے ایک سو بیس سے زائد لکھ لیا اس کے نیچے لکیر بھی کھینچ ہیں اس کے نیچے لکیر کھینچے جلدی جلدی لکھو بھائی اگلے تیسرے خانے میں لکھیں ایک سو پچاس سے زائد ایک سو پچاس سے زائد اس کے نیچے بھی لکیر کھینچیں اچھا اب آ جائیں پہلے خانے میں بھائی پہلا خانے کی اس کے برابر میں جو لکیر ہے وہ خالی چھوڑ دو اس یا اس کے اوپر لکھ دو ابتدا سے ابتدا سے پہلے خانے میں پھر لکھ دو ابتدا سے لکھ لیا اس کے نیچے بھی لکیریں اب نیچے زکات کا ہی ساتھ شروع ہونے لگا ہے پانچ لکھیں ہاں پہلے خانے میں پہلے خانے میں پانچ اس سے اسی خانے کے اندر اسی کے سامنے پانچ سے تھوڑا فاصلہ کر کے شاط ان لکھ دیں شاتن سات بولتا کے ساتھ آتی ہے سات لکھ لیا अच्छा अब पांच के नीचे लिखो दस दस के नीचे लिखो पंद्रह पंद्रह के नीचे बीस बीस के नीचे पच्चीस पच्चीस के नीचे छत्तीस छत्तीस के नीचे छियालीस छियालीस के नीचे लिखें 61, 61 61 اکسٹھ کے نیچے لکھیں چھتر چھتر چھتر کے نیچے لکھیں اکیانوے نو ایک اکیانوے لکھ لیا بھائی اچھا پانچ کے سامنے کیا لکھا تھا شاطن پانچ اونٹ ہوں گے تو ایک شات ہے یعنی بھیڑ بکری دینے پڑے گی دس کے سامنے لکھیں شاتانی تسمیا ہے شاتانی لکھ لیا دو بکریاں ہو گئیں دس میں آگے نیچے کیا ہے پندرہ پندرہ کے سامنے لکھیں سلاسو شیاہین یہ پہلے خانے میں لکھ رہے ہیں آپ سارا کچھ سلاسو شیاہین شین یا الف اور ہا گول شیاہن یہ شات کی جمع ہے بھائی سلاسو شیاہین پندرہ میں کتنی بکریاں ہو گئیں تین بکریاں بیس بیس کے سامنے لکھیں اربعوشیاہن اربعوشیاہن لکھ لیا پچیس کے سامنے لکھیں بنت مخاص بنت مخاز مخاص واد کے ساتھ ہے بھائی بنتے مخاز چھتیس کے سامنے لکھیں بنت لبون بنت لبون چالیس کے سامنے لکھیں ہپ خاتون لکھ لیا سب نے اکسٹھ کے سامنے لکھیں جزا زال کے ساتھ جزا زال ہے زال جزا آتون گولتا ہے ساتھ چھتر کے سامنے لکھیں بنتا لبونن الف بھی ساتھ ملاؤ تسمیا ہے بنتا لبون یہ اصل میں کیا تھا بنتا لبونن لبون قانون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو بنتا لبون اکانوے کے سامنے حقتان اچھا اب نیچے والی اس کے نیچے لکھ دیں یہاں تک ایک سو بیس تک بھائی ایک سو بیس تک ایک سو بیس تک بس بھائی اگلے خانے میں آ جائیں دوسرے خانے میں لکھیں پانچ پانچ ہاں اب دوسرے ایک سو بیس جس خانے پر آپ نے لکھا تھا بھائی ایک سو بیس سے زائد اس کے نیچے اب لکھنا ہے اسی پانچ کے سامنے والی لکیر میں لکھنا ہے آپ نے پانچ اور اس کے آگے بھی تھوڑی دور لکھ دیں شاتن شاتن اچھا پانچ کے نیچے لکھیں دس دس کے نیچے لکھیں پندرہ پندرہ کے نیچے لکھیں بیس بیس کے نیچے لکھیں پچیس پچیس کے نیچے لکھیں تیس لکھ لیے بھائی اچھا پانچ کے سامنے کیا لکھا شاطن اچھا دس کے سامنے لکھیں شاطانی پندرہ کے سامنے وہی لکھیں سلاس و شیاہین بیس کے سامنے لکھیں اربا شیاہین اربا شیاہ پچیس کے سامنے لکھیں بن تو مخاز بن تو مخاز واد کے ساتھ تیس کے سامنے لکھیں خپ کا अच्छा تو دیکھو भाई ایک سو بیس سے اوپر کا حساب چل رہا ہے ایک سو بیس سے اوپر بھائی تو تیس میں ایک فکا ہوگا مولانا تیس میں تو یہ کون سا حساب چل رہا ہے شروع سے ہے یا ایک سو بیس سے اوپر ہے ایک سو بیس سے اوپر تو ایک سو بیس تھے اور یہ والے تیس ہو گئے کل کتنے ہو گئے ایک سو پچاس اور ایک سو بیس میں کیا تھا آخر میں دو فقے تھے ایک سو بیس میں کتنے تھے تو یہاں تیس میں بھی ایک فکہ آ گیا. تو کل ایک سو پچاس میں کتنے فقے ہو گئے بھائی ایک سو بیس میں کتنے تھے دو فقے تھے اور یہ تیس کے اندر بھی ایک فکا آ گیا. تو ایک سو پچاس میں کل کتنے ہوئے تین فقے ہو گئے تو نیچے لکھ لیجیے تو ایک سو پچاس میں تین فقے ہوئے تو ایک سو پچاس میں تین سے قے ہوئے اچھا اب آخری خانے میں لکھئے بھائی آخری ایک سو پچاس سے زائد جس پر لکھا تھا آپ نے بھائی پانچ لکھئے اس کے آگے لکھئے سات پانچ کے آگے سات دس اچھا دس کے نیچے لکھ لیجیے پندرہ اس کے نیچے بیس بیس سے نیچے لکھیے پچیس پچیس سے نیچے لکھیے چھتیس چھتیس سے نیچے لکھیے چھیالیس چھیالیس لکھ لیا بھائی اچھا پانچ کے آگے کیا لکھا آپ نے دس کے آگے پندرہ کے سامنے لکھئے سلاخ شیاہن سلاخ شیاہ بیس کے سامنے لکھئے اربا شیاہن شیاہ اربا او پچیس کے آگے لکھئے بنت مخاض بنتے محاب چھتیس کے سامنے لکھئے بنت لبون چھیالیس کے سامنے لکھئے حقہ حقہ تو ایک سو پچاس میں کتنے حقے تھے تین اور یہ چھیالیس جمع کرو کتنے ہو گئے ایک سو چھیانوے کتنے تو ایک سو چھیانوے میں چار حقے ہو جائیں گے بھائی ایک سو چار حقے دو سو تک بھائی سو چھیانوے میں چار حقے ہیں دو سو تک لکھ لیا سارا اب دیکھیے سمجھیے اس کو ذرا دیکھو پانچ اونٹ ہوں تو ان میں ایک سات دینی ایک بکری زکات کے طور پر دینی پڑے گی پھر اس صورت میں بھائی سمجھ میں آیا بھائی بکری دے دیں یا بکری کی قیمت دے دیں بھائی اگر بکری نہیں ہے تو یہ زکات کے طور پر بھائی پانچ سے پانچ تک بھائی اور نو تک اسی طرح ہے چھ ہو پھر بھی ایک بکری ہے سات ہو پھر بھی آٹھ ہو پھر بھی نو ہو پھر بھی تو اس صورت میں ایک ہی بکری ہاں جب دس ہو گئے تو دس میں کتنی ہے دو بکریاں دو بکریاں دے دے اور یا چاہے تو ان کی قیمت دے دے ان کے برابر بھائی اور پندرہ میں بھائی تو یہ چودہ تک اسی طرح ہیں گیارہ میں بھی اسی طرح دو بکریاں ہیں بارہ میں بھی تیرہ میں بھی چودہ میں بھی لیکن جب پندرہ ہو جائیں گے تو اب کتنی بکریاں ہو جائیں گی تین بکریاں 19 تک اسی طرح ہے بھائی بیس ہو جائیں گے تو کیا ہے چار بکریاں چوبیس تک اسی طرح ہے بھائی پچیس ہو جائیں گی تو کتنے اب ایک بنتے مخاص دینا پڑے گی بھائی بنت مخاص دیکھو بنت مخاص ہے اس کے نیچے بنت لبون ہے اس کے نیچے خات ہے اس کے نیچے جزا ہے سارے مونس کے نام چل رہے ہیں یاد رکھیے اس زکات کے اندر مادہ اونٹنی دینی پڑے گی مادہ دینی پڑے گی بھائی مزکر نہیں اس لیے کہ مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور مذکر کی قیمت کم ہوتی ہے تو مادہ ہے ہاں اگر کوئی ایسا مذکر ہے جو اسی مادہ کے برابر ہے اس کی قیمت تو پھر وہ بھی دے سکتے ہیں یا پیسے دینا چاہیں اس کے بدلے تو پیسے بھی دے سکتے ہیں بھائی اچھا تو پچیس میں کیا ہے ایک بنتے مخاص بنتے مخاص کس کو کہتے تھے جو دوسرے سال میں چل رہی دوسرا سال شروع ہو جس کا چھتیس تک اسی طرح پینتیس تک چھتیس کے اندر پھر کیا دینا پڑے گا بنتے لبون دینا پڑے گا جس کا تیسرا سال شروع ہو پینتالیس تک اسی طرح ہے چھیالیس ہو جائے تو پھر اس میں ایک فکا دینا پڑے گا بھائی یعنی جس کا چوتھا سال شروع ہو بھائی ساٹھ تک اسی طرح ہے اکسٹھ ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر جزا دینا پڑے گا یعنی جس کا پانچواں سال شروع ہو بھائی جو پانچویں سال میں ہو پچہتر تک اسی طرح ہے چھتر ہو گئے تو اب کیا کرنا پڑے گا دو بنتے لبون لبون ان تھا میں نون اضافت سے گر گیا دو بنتے لبون اب ہوں گے اور بنتے لبون کس کو کہتے تھے جس کا دوسرا سال شروع ہو تو دوسرا سال جس کا شروع تیسرا تیسرا تیسرا ہاں جس کا تیسرا سال شروع ہو بھائی تو تیسرے سال والے دو مادہ اونٹنیاں دینی پڑیں گی بھائی یہ نبے تک ہے بھائی اکانوے ہو جائیں تو پھر دو حقے دینے پڑیں گے بھائی دو حقے بھائی ایک سو بیس تک اسی طرح بانوے میں بھی دو حقے ترانوے چورانوے پچانوے तक ایک سو بیس تک دو حقے ہیں زیادتی نہیں ہوگی ہاں ایک سو بیس کے بعد جب زیادتی ہو پھر حساب شروع سے ہوگا بھائی پانچ ہو جائیں گے یعنی ایک سو پچیس ہو جائیں گے تو پھر پانچ کے اندر ایک بکری تو ایک سو پچیس میں کل کتنے ہوئے دو ہکے اور ایک بکری دس ہوئے یعنی ایک سو تیس ہو گئے تو اب دو ہقے اور دو بکریاں بھائی اچھا پندرہ میں یعنی ایک سو پینتیس کے اندر دو ہقے اور تین بکریا ایک سو چالیس کے اندر دو ہقے اور چار بکریاں اچھا اس سے آ گیا پچیس تو ایک سو بیس اور پچیس کتنے ہو گئے ایک سو پینتالیس ایک سو پینتالیس میں بھائی دو حقے ایک بنتے مخاص بھائی یہ ایک سو کہاں تک ہم چلے گئے ایک سو پینتالیس سے ایک سو انچاس تک اسی طرح ہے ایک سو پچاس جیسے ہی ہوئے کتنے بن گئے تین بن گئے بھائی. ایک سو پچاس کے بعد پھر حساب شروع کریں گے تین حقے تو ہیں ہی ہیں اس سے اوپر جو ہو رہے ہیں اس میں پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے دس میں دو ہیں پندرہ میں تین بیس میں چار بیس ہوئے ایک سو پچاس اور بیس کتنے ہو گئے ایک سو ستر معلوم ہوا ایک سو ستر ہو کسی کے پاس اونٹ تو کیا دینے پڑیں گے تین حقے اور چار بکریاں اچھا پچیس ہو گئے بھائی تو اس میں ایک بنتے مقاصد ہے 36 ہو گئے تو اس میں ایک بنتے لبون ہے 46 ہو حقہ تو چھیالیس اور ایک سو پچاس کتنے ہوئے 196 معلوم ہوا 196 ہوئے تو کل کتنے حقے بن گئے چار حقے ہو گئے اب بھائی چار حقے یہ دو سو تک اسی طرح ہے کس تک یعنی کہ چھیالیس سے لے کر پچاس تک چھیاس سے لے کر یعنی دو سو کل دو سو ہو گئے تو کل دو سو اونٹوں میں کتنے حقے دینے پڑیں گے اس کے بعد پھر حساب نے سے شروع ہوگا اور یہ جو آخری خانے میں تھا ایک سو پچاس سے زائد یہ حساب بار بار چلے گا بس ہر پچاس ہر ہر میں ہر پچاس میں حساب چلتا رہے گا چھیالیس سے پچاس تک ایک فکہ آ جایا کرے گا اب آپ مجھے بتائیے بھائی دو سو میں کتنے حقے تھے چار ڈھائی سو میں پانچ تین سو میں چھ ساڑھے تین سو میں چار سو میں آٹھ, آٹھ, آٹھ ساڑھے چار سو میں نو, نو اور پانچ سو میں نو دس یہ آخری خانے والا حساب چلے گا بار بار بھائی سونے تو میں نے پورا پورا حساب کیا اگر بیچ میں مثلاً تین سو دس ہے تین سو تو تین سو کا تو پورا پورا حساب ہو جائے گا بھائی اور یہ جو دس کے اندر آخری خانے میں دس کے آگے کیا لکھا ہے دو بکریاں تو ذرا تین سو میں بناؤ کتنے حقے بنتے ہیں دو سو میں تھے چار ڈھائی سو میں پانچ تین سو میں چھ تو تین سو میں چھ حقے ہوئے اور دس کے اندر دو بکریاں تو چھ حقے اور دو بکریاں حساب سمجھ میں آیا بھائی کون سا خانہ بار بار چلے گا آخری ایک سو پچاس سے جو اوپر والے پچاس تھے یعنی ایک سو اکاون سے دو سو تک ان میں جو حساب چلا اب یہی حساب ہر پچاس میں چلتا جائے گا بھائی اچھا اب آئیے کتاب پر بھائی کہتے ہیں بھائی لئی صفی اقلا غیر منصرف ہے بھائی اقلا پڑھنا بھائی ایک وزن فیل ہے اس کے اندر اور ایک وصفیت ہے کہتے ہیں لئی صفی اقل مین خم سی زود مینل ای بلی یاد رکھیے زود کہتے ہیں زو اونٹوں کا ریوڑ زود کسے کہتے ہیں جس میں تین سے دس تک اونٹ ہوں وہ ریوڑ زود کہلاتا ہے تین سے دس چار ہے تو یہ بھی زود ہے پانچ ہے تو یہ بھی زود ہے تو تین سے دس تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بھائی تین سے دس تک بھائی تو زود کیا کہا بھائی ز کس کو کہتے ہیں اونٹوں کا ریوڑ کم از کم کتنے اونٹ ہوں تو تین ہوں کم تین یہ کہہ رہے ہیں ہم سی پانچ زود ہوں تو ایک ز میں تین تو پانچ زود ہوئے تو کتنے پندرہ معلوم ہو پندرہ میں زکات آئے گی حالانکہ ہم نے کیا لکھا پانچ میں ایک بکری آ جائے گی بھائی تو یاد رکھیے زوت کا لفظ جو ہے یہ اس میں جمع ہے جس کا اصلاح کس پر ہوا میں نے کیا بتلایا تین سے لے کر دس تک ہے لیکن جب اس کی طرف کوئی عدد مضاف ہو جائے اس سے پہلے کوئی عدد آ جائے تو یہ فرد کے معنی میں ہو جائے گا بھائی کس معنی میں ہو جائے گا فرد کے معنی میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لے شفیح اقل من خم افراد بھائی پانچ افراد ہوں پانچ اونٹ ہو بھائی اب وہ جماعت والا ترجمہ نہیں کرنا زود کا بلکہ فرد والا ضابطہ سمجھ میں آیا سب کو اشکال ختم ہوا کہ نہیں ہوا بھائی ختم ہو گیا بھائی تو کہتے ہیں لئی سفی من می صدقات نہیں ہے پانچ سے کم اونٹوں کے اندر صدقہ یعنی زکوۃ نہیں ہے صدقہ کا لفظ زکات پر بھی بولا جاتا ہے جو واجب ہے اور خیرات وغیرہ جو انسان ویسے دیتا ہے وہ اس پر بھی بھائی فیضہ بلغت خم سن پس جب اونٹ پہنچ جائیں پانچ کی تعداد کو تن اس حال میں کہ وہ کیا ہوں سائما کیا مانا سال کا اکثر حصہ چڑھ کر گزارتے ہوں اور ان کو کس لیے رکھا گیا ہو دودھ حاصل کرنے کے لیے اور یا ان کی نقل بڑھانے کے لیے گوشت کھانے کے لیے یا سواری وغیرہ کے لیے نہ ہو ورنہ یہ سائما نہیں ہے بھائی تو اگر وہ یہ گوشت کھانے کے لیے رکھا ہے پھر ان میں زکات نہیں ہے بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی گوشت یہ سواری کے لیے رکھا ہے تو بھی ان میں زکات نہیں کیونکہ ضروری ہے کہ سائما ہونے چاہیے ہاں اگر بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے پھر تو کس میں چلے جائیں گے مال تجارت میں جب لیکن اس میں بھی میں نے بتلایا تھا کہ ویسے مال تجارت نہیں بنے گا اونٹ رکھے ہوئے آپ کے پاس بہت سارے اونٹ ہو گئے اب آپ کا بیچنے کا ارادہ بن گیا یہ مالے تجارت نہیں بنا مالی تجارت تو کس کو کہتے ہیں جس کو خریدہ ہی کس نیت سے کیا ہے بیچنے کے لیے تجارت کی نیت سے تو وہ مال تجارت پر. تو جب پہنچ جائیں پانچ کی تعداد کو سائیں متن اس حال میں کیے باہر چراگا میں چرنے والے ہوں وحال علیہ الحول اور ان پر سال بھی گزر جائے ففی ہا ہوں تو ان میں ایک میں نے بتایا تھا شات کا کلف بھیڑ بکری دونوں پر بیلا جاتا ہے تو اس میں ایک بھیڑ بکری ہے کہاں تک بھائی نو تک فیضا کانت آ جب یہ دس ہو جائیں فقی شاتانی تو ان میں دو بکریاں ہیں وہی وہ حساب جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے وہی وہ اب یہ تفصیل سے اپنے لفظوں میں بیان کریں تو اس میں دو بکریاں ہیں الا اربا آشار آش... اربا, آتا... اربا آتا... کہاں تک بھائی چودہ تک فیضا کانت ہمسا آشراتا فقی صلاح شیا جب یہ پندرہ ہو جائیں تو ان میں تین بکریاں ہیں شیاہ جمع ہے شات کی بھئی عشرہ تا شین کو ساکین پڑھنا چاہیے بھائی شرطا ففیحا اکیلا عشرہ ہو تو پھر شین پر فتحہ پڑتے ہیں عشرہ لیکن یہ جب اس طرح مرکب آ جائے تو پھر شین کو ساکن پڑنا چاہیے بھائی ہمرا تفیحا سلا تو شیا جب پندرہ ہو جائیں تو ان میں تین بکریاں ہیں عشر آتا. کہاں تک انیس تک فیضا کانت ایشرینا جب بیس ہو جائے ففیحا اربا شیا تو اس میں چار بکریاں ہیں الا اربا 24 چوبیس تک فیضا بلا شرین ایشرینا ففیحا بنتو مخاذ جب یہ پچیس تک پہنچ جائیں تو ان کے اندر ایک بنتے مخاص ہے کیا ہے ایک بنتے محاز بنتے مخاص کس کو کہتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے فی جو شروع ہو کس کے اندر دوسرے سال میں یعنی جس کا دوسرا سال شروع ہو جائے مخاص یاد رکھیے حمل کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں حمل بنت مخاص مخاص حاملہ کا بیٹا حاملہ کی بیٹی یعنی اس ایک سال کی یہ ہو چکی ہے اور عادتا اب اس کی جو ماں تھی مادہ وہ اب دوبارہ حاملہ ہو چکی ہوگی تو اس لیے اس کا کیا نام رکھا بنتے مخاض رکھا تو تو اس میں دو تو اس میں بنتے مخاض ہے علاقم سے سلاطینہ پینتیس تک فیضاب لغت ستم و سلاطین ففیحا بنت لبون جب یہ پہنچ جائے چھتیس تک تو اس میں کیا ہے ایک بنتے لبون ممت ممت ممت ہے, ہے, ہے لبون لبن سے ہے دودھ دودھ کو بئی تو یہ اب تیسرے سال میں شروع ہے بھائی دوسرے سال میں جب شروع تھا تو کیا نام تھا بنتے مخاد کیونکہ عادتن بھائی عموماً اس کے جو جنم دینے والی ہے مادہ وہ اب دوبارہ حاملہ ہوگی اب ایک سال گزر گیا اب اس نے وہ جنم دے دیا ہوگا اب لبون ہوگی دودھ والی ہوگی بئی دودھ والی ہوگی دودھ دینے میں تو اس لیے اس کا نام بنت لبون رکھا تو اس میں ایک بنتے لبون ہے علاقہ سے و آئینہ کہاں تک پینتالیس تک فیضہ بلغت ستم ورب آئینہ جب پہنچ جائیں چھیالیس تک ففیح تو اس میں ایک حقہ ہے حقہ بھائی جس کا کون سا سال شروع ہو چوتھے سال شروع ہو چوتھا سال شروع ہو گئی اس کو حقہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ حق ہو گیا ہے اس پر سواری کرنا اور سامان لادنا پہلے تو چھوٹا تھا بچہ تھا لیکن اب کیا ہو چکا ہے حق یعنی مناسب ہو گیا ہے اس پر سواری کرنا اور سامان لا اس لیے اس کو حقہ کہا جاتا ہے الہ سے ہے یہ کہاں تک ہے حقہ آئے گا ساٹھ تک فیضا بلا سے تین جب یہ اکسٹھ کو پہنچ جائے ففیہ جز تو اس کے اندر ایک جزاہ ہے بھائی جزاہ کو جزا کیوں کہتے ہیں جس کا کون سا سال ہو بھائی پانچواں سال شروع ہو جزحت کہتے ہیں اس کو بھئی یہ دانتوں میں کوئی خاص علامت ہوتی ہے اس کی وجہ سے جزا کہتے ہیں جیسے آپ قربانی کے لیے بکرے خریدنے جاتے ہیں تو دانتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے سال کے ہو چکے ہوں تو اس کے دانتوں میں خاص علامت سے خاص قسم کے دانت ان کو دیکھا جاتا ہے تو یہاں بھی پانچ سال جب شروع ہے تو اس کے دانتوں میں خاص دانت ہوتے ہیں وہ ہوں گے اس کے بھائی تو اس میں ایک جزا ہے علاقوں سے کہاں تک یہ پچہتر تک فیضا بلاغتینا جب یہ چھتر کو پہنچ جائیں فقی بنتا لبونی تو اس کے اندر دو بنتے لبون ہیں علاقے سعین نوے تک ویزا کانت احد سینا اور جب یہ اکانوے ہو جائیں فقی قان تو اس میں دو, دو, دو ہیں تھا ایک سو بیس تک سمت استان نئے سرے سے شروع کیا جائے گا فیقون فلخم سی شاتون تو پانچ میں ایک شات ہوگی مالف قطین سات دو ایک سو بیس سے اوپر کا حساب ہے اس لیے ایک دفعہ آپ کو بتا دیا کہ شات ہوگی کس کے ساتھ دو حقوں کے ساتھ اب دو حقے نہیں ذکر کریں گے آپ خود سمجھتے جائیں کہ دو حقے بھی ساتھ ہیں وفیل عشری وفیل آشاری شاطانی اور دس کے اندر دو بکریاں وفی خمسا آشارہ اور پندرہ میں ثلاث سالسیاہین تین بکریاں ہوں گی وفی عشرین اربع او شیئن اور بیس میں چار بکریاں ہوں گی وفی خمشرین بنت مخاذن اور پچیس کے اندر بنت مقاص ہوگا مئتن کہاں تک ایک سو پچاس تک فیقون تو جب ایک سو پچاس کو پہنچ جائے تو اس میں تین حقے ہیں معلوم ہوا بنت مخاص ایک سو انچاس تک ہے کہاں تک ہے ایمان. ہاں جب ایک سو پچاس ہو گئے تو اس میں تین فل خم سی شاہ پانچ میں ایک بکری ہے وفیل آشری شاہ ففیل آشاری شاہانی اور دس میں دو بکریاں وفی خم ساش را سال ہیں اور پندرہ میں تین بکریاں ہیں وفی عشرین ارباشین اور بیس کے اندر چار بکریاں وفی خمس و عیشرین بن تو اور پچیس میں بنتے مخاض ہے ساتھ ساتھ کیا چل رہے ہیں, تین حقے بھی ہیں وفی ستوں بن تو لبون اور چھتیس کے اندر بنتے لبون ہے فیدہ بلاغت می اطو و ستوسین ففیح اربا قاق الا می جب وہ پہنچ جائیں ایک سو چھیانوے تک تو اس میں چار حقے ہیں کہاں تک دو سو تکان اف الفرید دو سو کے بعد پھر نئے سرے سے فریضہ شروع ہوگا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کماتم سینتی بادل می بعد خمسی نا جیسے کہ شروع ہوا تھا ان پچاس کے اندر اللہ خمسینا جو کس کے بعد آئے تھے, 150 کے بعد جو 50 آئے تھے بختی اونٹ اور عربی اونٹ بھائی اعراب جمع ہے عربی کی بھئے عربی مفرت کو کہتے ہیں عربی انسانوں میں اور جمع کو کہتے ہیں عرب کیا کہتے ہیں اور جانوروں میں فرق کرنے کے لیے مفرد کو کہتے ہیں عربی اور جمع کو کیا کہیں گے عراب بئی ایراب بئی بھائی, بھائی دو قسم کے اونٹ ہیں ایک بختی اونٹ کہلاتا ہے ایک عربی اونٹ کہلاتا ہے بختی اونٹ وہ ہے جس کی پشت پر دو کوہان ہوتے ہیں دو کوہان والا اونٹ دیکھا آپ نے یا نہیں دیکھا بھائی تو اونٹ کی پشت پر عموماً ایک کوہان ہوتا ہے لیکن ایک خاص نسل ہے اس کی پشت پر دو کوہان ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے بختی اونٹ تو بختی اور عربی اونٹ سوا ان برابر ہیں کیا ہیں برابر ہیں یعنی ان کو ایک جیسے شمار کریں گے ایک آدمی کے پاس کچھ بختی اونٹ ہے کچھ عربی ایک جیسے ہیں بھائی شمار میں سارے اونٹ ہی شمار ہوں گے فرق نہیں کریں گے صورت سمجھ میں آ تو ایک آدمی کے پاس چار بختی اونٹ ہیں اور چار ہی عربی اونٹ ہیں تو یہ نہ کہے ایک کا بھی نصاب پورا نہیں ہو رہا نہیں بلکہ دونوں کو کیا کریں گے ملائیں گے چار اور چار کتنے ہوئے آٹھ ہو گئے اور آٹھ میں کیا آتی تھی ایک بکری آتی تھی وہ آ جائی بابو صدقاتل بقری یہ باب ہے صدقۂ بقر کے بیان میں بقر کہتے ہیں بھائی گائے بیل کو اور اسی طرح بھینس وغیرہ کے لیے بھی نس بھی اس میں داخل ہو جائے گی بھائی بکر کہتے ہیں گائے بیل کو بھائی بقر اس کے ساتھ کبھی تا بھی ملاتے ہیں بکاراتن یہ مفرد میں تا ملا دیتے ہیں جمع کے لیے تا کو ختم کر دیتے ہیں بھائی سمجھ میں آئے اس میں جنس ہے بھائی تو بکاراتون تو یہ تا آتی ہے ایک بتلانے کے لیے تا کا معنی یہ نہیں معنت کے ترجمہ کریں باقارتن گائے اور بکار کا ترجمہ کریں بیل کے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے باقاراتون یہ تا کس لیے آئی ہے افراد وحدت بتلانے کے لیے ایک فرم مراد ہے اور بکاراتون بیل بھی ہو سکتا ہے ایک بیل اور بکاراتون ایک گائے بھی ہو سکتی ہے بھئی ان کی زکاة کا مسئلہ بڑا آسان ہے دیکھئے کہتے ہیں لئی سفی اقل من سلاسین من البقر صدقتن نہیں ہے تیس سے کم گائے بیل کے اندر زکاة بھئی ان تیس سے کم میں زکاة نہیں ہے فَإِذَا قَانَتْ سَلَاسِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا تَبِعٌ او تَبِعَةٌ بس جب تیس ہو جائیں اس حال میں کہ سائما بھی ہوں کیا ہوں؟ سائما ہونا ضروری وہ اور ان پر ایک سال گزر جائے ففیح طبی اون تو ان کے اندر ایک طبیعہ ہے یعنی مذکر بچہ کون سا مذکر بچہ جس کا دوسرا سال شروع ہو دوسرا سال ہو ایک سال کا ہو چکا ہو اس کو تبی کہتے ہیں مولانا تبی مذکر ہو تو تبھی آن ہو تو تبی بھائی اونٹوں کی زکات میں صرف مانس ذکر کیے تھے کہ بنت مقاصد دیں گے جزا دیں گے حقہ دیں گے بنت لبون گائے بیل کی زکات میں مذکر بچہ بھی دے سکتے ہیں اور معنس بھی دے سکتے ہیں اسی لیے کہا تب تیس ہو جائے اور ان پر ایک سال گزر جائے فصیح طبیون او تبھی او اوتبی اس میں ایک دوسرے مذکر بچہ ہوگا یا مونس جس کا دوسرا سال شروع ہو وہ پھر اور چالیس کے اندر چالیس ہو جائیں تو اس میں مسن مصنن او مصنطن مسن مصنن کس کو کہتے ہیں جس کا تیسرا سال شروع ہو گئی مصن مذکر ہو او مصنتن یا مس ہو گئی جس کا تیسرا سال شروع ہو بس بھائی گائے بیل کی زکات کا حساب ختم ہوا تیس ہوں گے تو اس میں کیا دیں گے طبیعہ یا طبیعہ یعنی جس کا دوسرا سال شروع ہو اور چالیس ہو جائے تو اس میں مسین یا مسنہ یعنی جس کا تیسرا سال شروع ہو اب جتنا عادت اوپر چلتا جائے وہی تیس اور چالیس کا حساب لگاتے جائیں تیس میں کیا تھا طبیعہ یا طبیعہ چالیس میں کیا تھا اچھا پچاس ہو گئے بھائی پچاس میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی نصاب بن رہا ہے چالیس والا دو ہی نصاب ہے نا تیس اور چالیس اس میں بڑے سے بڑا کون سا نصاب بن رہا ہے چالیس اور چالیس والا ایک نصاب معلوم ہو اس کے اندر بھی کی کیا ہے پچاس میں ایک مسن یا وہی چالیس والا حکم ہے بھائی ایک ہی نصاب بن رہا ہے نا چالیس والا تو ایک مسین یا مسن اچھا ساٹھ کر لو ساٹھ میں کتنے نصاب بنتے ہیں دو کون so, سے چھوٹے والے دو نصاب بن رہے ہیں تو لہذا تیس کے اندر ایک طبی یا طبیعہ تھا تو ساٹھ کے اندر دو مرتبہ تیس ہوئے تو لہذا اس میں دو طبی یا طبیعہ ہو جائیں گے ستر میں ایک جھوٹ والا نصاب بن رہا ہے ایک چالیس والا تو ایک طبیعہ یا طبیعہ اور ایک مسیح یا مسلم نام اچھا اسی میں چالیس والے دو نصاب بن رہے ہیں لہذا دو مسین یا مسا اچھا آگے نبے نبے کے اندر تین نصاب بن رہے ہیں بھائی تیس والے پورے پورے لہذا اس میں کیا کرو تین طبیع یا تین طبی طبیعہ یا سبیاہ دے دو تین عدد بھائی سو کے اندر دو تیس والے نصاب ایک چالیس والا نصاب بھائی تو اس کے اندر کیا کریں گے دو طبیع ہے اور ایک مصنح دے دیں گے بھائی اچھا ایک سو دس کے اندر بھی اسی طرح رہے گا بدلے گا کچھ ہاں ایک سو دس میں بدلے گا بھائی دو چالیس والے اور ایک تیس والا نساب تو دو مصنح اور ایک طبیعت ایک سو بیس کے اندر چالیس والے نصاب بھی بن رہے ہیں اور دیکھو تو چار تیس والے بھی بن رہے ہیں تو جہاں ایسا ہو جائے وہاں آپ کو اختیار ہے چاہے تو کون سا نصاب چھوٹے کا اعتبار کریں تو وہ تیس والے چار بنتے ہیں تو چار طبی دے دیں اور چاہے تو آپ کس کا اعتبار کر لیں چالیس والے نصاب کا وہ تین بن رہے ہیں تو تین مصنح دے دیں سورج سمجھ میں آ یہ آسان ہے بھائی تو کہتے ہیں ففی وفی ارب عائن مسن مسنت ان چالیس کے اندر ایک مسنیہ مصنح ہے فیضا زیادت اربائین جب یہ چالیس سے بڑھ جائیں وجہ وفی زیادتی بھی قدر زال تو تیس کے اندر کیا آیا بھائی طب یا تبیا چالیس میں کیا آیا ایک مسین یا مسنہ اور آگے ساٹھ تک ساٹھ پر جا کر پھر دو چھوٹے نصاب بنتے تھے تو یہ چالیس سے لے کر ساٹھ تک کیا اس کے اندر بھی کچھ آئے گا یا نہیں بھائی تو صاحب فرماتے اس کے اندر کچھ نہیں آئے گا بھائی اس کے اندر کچھ نہیں چالیس کے اندر کیا تھا ایک مسین یا 41 میں بھی وہی 42 میں بھی وہی 45 میں بھی وہی 50 میں بھی وہی 55 میں بھی وہی انسٹھ میں بھی ایک مسنیا مستنہ ہے 60 جیسے ہی ہوں گے اب کیا ہو جائیں گے دو طبیع آ جائیں گے جبکہ ماسا فرماتے ہیں نہیں یہ جو چالیس سے زائد ہیں ان کے اندر بھی کیا کرنا پڑے گا ہر ایک کاب لگائیں گے اور چالیسواں حصہ بطور زکات کے ادا کرنا پڑے گا جبکہ سال گزر جائے اور سائے ماہوں بھائی تو کہتے ہیں فیزا علی الاربعین جب چالیس سے بڑھ جائیں و جب فی قدری زالی ذالکا تو واجب ہوگا زیادہ کے اندر اسی کے بقدر الا سین ساٹھ تک فتح رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک ففی ففیل واحد مسلم ایک کے اندر بھائی چالیس کے ساتھ ایک ملاؤ کتنے ہو گئے اکتالیس اچھا تو چالیس سے ایک اوپر ہوا تو اس میں کتنا آئے گا رو روش ریمو سن سوشر کہتے ہیں دسویں حصے کو کہتے ہیں اچھا دسویں کا چوتھا حصہ دسویں حصے کا چوتھا حصہ دینا پڑے گا آسان لفظ میں یو کہ چالیسواں حصہ دینا پڑے گا دیکھو دو سو ہے میرے پاس دو سو فرض کرو یہ جو آ, اکتالیس گائے ہیں چالیس میں تو کیا آ گیا ایک مسن یا مسن نہ آ گیا یہ ایک گائے اوپر زائد ہے امام صاحب فرماتے ہیں اس کا ربع اوشر دینا پڑے گا یعنی دسویں حصے کا چوتھا حصہ فرض کرو یہ وہی چالیسواں حصہ بنتا ہے دیکھو فرض کرو یہ جو گائے ہے یہ ہے دو سو روپئے کی یا چلو دو سو ریال کی لگا لو یا چلو دو سو ڈالر کی لگا لو چلو کویت کی کرنسی لگا وہ مہنگی ہے بھائی دو سو دینار کا ہے دینار کی ہے یہ گائے کتنے کی ہے دو سو, دو سو دینار کی یہ گائے ہے اب اس میں سے بھی زکا دینی ہے بھائی اس کا ذرا دسواں حصہ نکالو دو سو کا دسواں حصہ دو سو کے دس حصے کرو ایک حصہ کتنا بنا بیس کا یہ بیس یہ دسواں حصہ ہے اس کا ذرا چوتھا حصہ نکالو بیس کے چار حصے کرو کتنے بنے پانچ تو یہ ہے رو بے او شر یہ کیا ہے دسویں کا بھی چوتھا حصہ تو یہ دو سو کا چالیسو حصہ ہی تو بن گیا پانچ پانچ کو ذرا دس دفعہ کرو کتنی پچاس بیس دفعہ کرو تیس دفعہ کرو بھائی دس دفعہ کیا پچاس بیس دفعہ کیا سو دس پانچ کو تیس دفعہ کیا ایک دفع سو پچاس, پچاس, پچاس چالیس دفعہ کیا تو چالیسو حصہ بنا یا نہیں بنا وہی بات ہے بھئی. روب عشر مصنح دینا پڑے گا اور فل اس نئی نصف شری مسن تین بھائی اور دو گا دو ہو گئی یعنی بیالیس تو یہ جو دو زائد ہیں ان کے اندر نصف شری مسن تین بھائی کتنا دینا پڑے گا مصنحے کا موسینا. موسینا. موسینا. اوہو اس گائے کی قیمت نہیں لگانی بھائی مصنح کی لگانی ہے مصنحا سمجھ میں آیا بھائی مسینے کا مسی وہ مسینے کا ہے <سؤال> وہ دو سو کا بنتا ہے جس کا کون سا سال شروع ہوا ہے تیس, اس گائے کی قیمت نہیں لگانی بلکہ کس کے قیمت لگانی ہے <سؤال> مسینے کا چالیسواں حصہ دیں بھائی چالیس کے اندر چالیس گائے میں کیا تھا <سؤال> ایک مسیحا تھا تو معلوم ہوا ہر گائے پر کتنا آیا ہر گائے کی طرف سے کتنا ہوا چالیسواں حصہ تو لہٰذا یہاں بھی اسی طرح ایک گائے ہے تو کا چالیسواں حصہ دو ہوئی تو اس کا بھی چالیسواں دو دفعہ چالیسواں حصہ کر لو دو دفعہ چالیس یہ بن گیا پہلے تھا روپئے اوشن اب کیا بن گیا اوسط دو روپا ہو تو یہ کتنے بن جاتے ہیں یہ سب بن جاتے ہیں بھئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی سب کو آ گئی مسی دیکھو دوبارہ حساب لگا لو بھائی فرض کرو دو گائے ہیں میرے پاس اور مسیحا کتنے دینار کا ہوتا ہے فرض کرو وہی والی قیمت بناؤ مسیحا کتنے کا تھا دو سو دینار کا ہے اب اس میں اس کا دسواں حصہ نکالو دینار اب اس کا نصف کرو عشر کا دس دینار تو ایک گائے میں تھے پانچ دینار دو میں کتنے ہو گئے اسی کو بڑھا دیا اچھا سلاسی سلاسۃ اربائے اوشری مصن اور تین کے اندر تین چوتھائی عشر کا تین چوتھائی بھائی مصنح کے ترجم آخر سے کرو مصن کے اوسر کا تین چوتھائی مسینے کے اوسر کا تین وہی سورت بن گئی بھائی مسیحا کتنے کا تھا اس کا اوسر نکالو ناتھ بیسینار اس کے چار حصے کرو ایک حصہ کتنے کا 20. پانچ تو چار میں سے تین حصے کر لو کتنے بن گئے پندرہ <سؤال> یہ ہے تین چوتھائی تو دیکھو اسی حساب سے بڑھتا جا رہا ہے بھائی پانچ پانچ بڑھتے جا رہے ہیں سلاست و اربائے اوشر مصن اور تین گائے کے اندر جو ہے مصنح کے دسویں حصے کا تین چوتھائی ہوگا وقال ابو يوسف رحمه اللہ ومحمد رحمه اللہ نہیں رحم 40 سے اوپر امام صاحب تو فرما رہے ہیں کی قیمت کا چالیسو ہر ایک میں دیتا جائے یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز زیادہ کے اندر نہیں ہے حتٰ تبلغ لغت سے یہاں تک یہ کہاں تک پہنچ جائیں ساٹھ تک ساٹھ تک پہنچے تو کتنے نصاب ہوئے تیس والے دو, دو, دو م... م... ایک میں تھا م... طبی م... تو م... اس میں کتنے ہوں گے تین سو تی طبی اس میں دو طبی ہوں گے اور طبی آتان یا طب... م... طبی آتان منس ہوں گے وفی سبعین سبعینہ کے اندر ستر کے اندر مصنتوں طبیعن ایک مصنح ہوگا اور ایک م... طبیعتوں کیونکہ م... دو نصاب ایک تیس والا ہے اس میں طبی ایک چالیس والا ہے م... تو ایک مصنح م... م... م... م... و سمانین وفی سمانین مصنطانی اور اسی کے اندر دو مصنح ہیں وفی تسعین سلاثت اور نبے کے اندر تین طبیع ہیں وفی میتن طبیعتانی و مصنت اور سو کے اندر دو طبیع اور ایک مصنح ہے وہ لہٰذا تغیر الفرفی کل من طبی علا مصنطین اور اسی طرح فرض بدلتا جائے گا ہر دس کے اندر طبیعے سے مصنح کی طرف ول جوامیس ول بقر جوامیس جمع ہے جاموس کی بھینس کو کہتے ہیں اور بھینسیں اور گائے بیل جو ہیں سواون یہ برابر ہیں یعنی ان کا ایک ہی حکم ہے اب ایک آدمی کے پاس انتیس بھینسیں ہیں انتیس گائے ہیں وہ کہتے ایک کا بھی نصاب پورا نہیں نہیں بھائی جن دونوں کا ایک ہی حکم ہے دونوں کو ملا لیں گے اور جب ملایا تو کتنے بن گئے اٹھاون بن گئے اور اٹھاون کے اندر کیا ہے جی ایک مسنا ہے تو ایک مسنا دیں گے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی ایک مصنح دیں گے جی تو اگر آ... آ... آ... آ... Uh... گائے زیادہ ہیں تو دونوں کو ملا کر نصاب بنایا ہے تو اگر گائے زیادہ ہیں تو گائے میں سے دینا پڑے گا مسیینہ کس کا ہو جلد. گائے, جلد. گائے کا بچہ اور اگر بھینسیں زیادہ ہیں تو مسینہ کس میں سے ہونا چاہیے جلد. بھینس میں سے ہونا چاہیے چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام